یہ بڑی دانائی کی کتاب کی آیتیں ہیں اَكَانَ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 وہی تو ہے جس نے سورج کو روشن اور چاند کو منور بنایا اور چاند کی منزلیں مقرر کی تاکہ تم برسوں کا شمار اور کاموں کا حساب معلوم کرو یہ سب کچھ اللہ نے تدبیر سے پیدا کیا ہے سمجھنے والوں کے لیے وہ اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے اِنَّ فِي اختلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَّقُودِ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 اور اسی پر مطمئن ہو بیٹھے اور ہماری نشانیوں سے غافل ہو رہے ہیں النار بما كانوا ان کا ٹھکانہ ان عامال کے سبب جو وہ کرتے ہیں دوزخ ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربهم بیمانہم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 نی ان, من تلقاء نفسي إن أتبع إِلَّا مَا کا ان سی ان إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ اور جب ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں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 اور کبھی ایک کالمہ بھی اس طرح کا نہیں کہا بھلا تم سمجھتے نہیں فَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِآیَاتِهِ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ افترہ کرے اور اس کی آیتوں کو جھٹلائے بے شک گنا گار فلا نہیں پائیں گے ان تونوی میں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 سو so, تم انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں ادر ادوم مکرو فی نو اسرو مکرو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 هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّىٰ إِذَا كُنتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهُمْ رِيحٌ عَاصِفٌ جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم وظنوا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 أَلَمَّا أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة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 إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاقتلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها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 اور جنہوں نے برے کام کیے تو برائی کا بدلہ ویسا ہی ہوگا اور ان کے منہوں پر ذلت چھا جائے گی اور کوئی ان کو خدا سے بچانے والا نہ ہوگا ان کے منہوں کی سیاہی کا یہ عالم ہوگا کہ ان پر گویا اندھیری رات کے ٹکڑے اڑھا دیے گئے ہیں یہی دو زخی ہیں کہ ہمیشہ اس میں رہیں گے وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ ہوں مَكَانَكُمْ تمین اشر تم بَيْنَهُمْ وَقَالَ کون مَا كُنْتُمْ تم تَعْبُدُونَ اور جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے پھر مشرکوں سے کہیں گے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 تو تم کہاں اکسے جا رہے ہو ال می سورکم الحق الحد اثم احکق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 اور کچھ شک نہیں کہ جن حق کے مقابلے میں کچھ بھی کارآمد نہیں ہو سکتا بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے واقف ہے وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديقا الذي بين يديه وتقصيلا للكتاب لا ريب فيه من رب العالمين اور یہ قرآن ایسا نہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اس کو اپنی طرف سے بنا لائے ہاں ہاں یہ اللہ کا کلام ہے جو کتابیں اس سے پہلے کی ہیں ان کی تصدیق کرتا ہے اور انہیں کتابوں کی اس میں تفصیل ہے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 اور اللہ کے سوا جن کو تم بلا سکو بلا بھی لو دلکذبوا بما لم يحيقوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين حقیقت یہ ہے کہ جس چیز کے علم پر یہ قابو نہیں پا سکے اس کو نادانی سے جھٹلا دیا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 ان اللہ, لا يظلم الناس ولكن الناس اللہ تو لوگوں پر کچھ ظلم نہیں کرتا لیکن لوگ ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں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 کہ اور اب ایمان لائے اسی کے لیے تو تم جلدی مچایا کرتے تھے تم ظلموا عذاب تجزون الا بما كنتم پھر ظالم لوگوں سے کہا جائے گا کہ عذاب دائمی کا مزہ چکھو اب تم انہیں اعمال کا بدلہ پاؤ گے جو دنیا میں کرتے رہے أَحَقٌ هُوَ قُلْ وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌ وَمَا أَنتُم <بِمُعْجِزِين> اور تم سے دریافت کرتے ہیں کیا آیا یہ سچ ہے کہہ دو ہاں اللہ کی قسم سچ ہے اور تم بھاگ کر اللہ کو آجز نہیں کر سکو گے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 کہو کہ بھلا دیکھو تو اللہ نے تمہارے لیے جو رزق نازل فرمایا تو تم نے اس میں سے بعض کو حرام ٹھہرایا اور بعض کو حلال ان سے پوچھو کیا اللہ نے اس کا تمہیں حکم دیا ہے یا تم اللہ پر افتراع کرتے ہو وما ظن ان اللہ لذو فضل علی الناس لا اور جو لوگ اللہ پر افترا کرتے ہیں وہ قیامت کے دن کی نسبت کیا خیال رکھتے ہیں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 وَمَا يَعْجُُ الرَّبِّكَ مِنْ مِفقَالِذَرََّةِ فِيأَْرضِ وَلَا فيِي السَّمَ وَلَا أصْغَرَ مِنْ ذلكَِك وَلَا أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلَا, ولا أَكْدَرَ إِلَّ فِيكِتَابٍ مُبِب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 وما يدعون من دون ان الا الظن سن رکھو کہ جو مخلوق آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے سب اللہ ہی کے بندے اور اس کے مملوک ہیں اور یہ جو اللہ کے سوا اپنے بنائے ہوئے شریکوں کو پکارتے ہیں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 جو لوگ مادہ سماعت رکھتے ہیں ان کے لیے ان میں نشانیاں ہیں قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہو ہوا الغنی لهو ما فی السماوات وما فی الارض ان عندکم من سلطان بهذا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 ان اللہ علی اللہ و ان اكون من اور اگر تم نے منہ پھیر لیا تو تم جانتے ہو کہ میں نے تم سے کچھ معاوضہ نہیں مانگا میرا معاوضہ تو اللہ کے ذمے ہے اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں فرما برداروں میں رہوں کردبل کیوں جال نہ کردبو بھی لیکن ان لوگوں نے ان کی تقزیب کی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 ثم بعثنا من بعده رسلاً الى قومهم پھر نوح کے بعد ہم نے اور پیغمبر اپنے اپنی قوم کی طرف بھیجے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 پھر ان کے بعد ہم نے موسا اور ہارون کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ گناہ لوگ تھے فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لسحر تو جب ان کے پاس ہمارے ہاں سے حق آیا تو کہنے لگے کہ یہ تو سری ہی جادو ہے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 اور ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں کل اور پھر نے حکم دیا کہ سب کامل فن جادوگروں کو ہمارے پاس لے آؤ تم جب جادوگر آئے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 اللہ اس کو ابھی نیز تو نابود کر دے گا اللہ شریروں کے کام سوارا نہیں کرتا وَيُحِقُ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ اور اللہ اپنے حکم سے سچ کو سچ ہی کر دے گا اگرچہ گناہ گار برا ہی مانے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 تم مسلم اور موسا نے کہا کہ قوم اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو تو اگر دل سے فرما بردار ہو تو اسی پر بھروسہ رکھو الظالمین تو وہ بولے کہ ہم اللہ ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہم کو ظالم لوگوں کے ہاتھ سے آزمائش میں نہ ڈال و نجی رحمتی کے مل اور اپنی رحمت سے قومی کفار سے نجات بخش قومی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 اور بے عقلوں کے راستے نہ چلنا وجاءوا الذبني اسرائيل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوان حتى اذا ادركه الغرق قال امن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 حالانکہ تو پہلے نافرمانی کرتا رہا اور مفصد بنا رہا فَلْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدْنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آَيَةٌ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ تو آج ہم تیرے بدن کو دریا سے نکال لیں گے تاکہ تو پچھلوں کے لیے عبرت ہو اور بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے بے خبر ہیں وَلَقَدْ بَوَّأْنَا لَنُوحٍ فِي الْأَرْضِ وَإِسْرَاءَ إِلَى مَوْعِدٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّىٰ جَاءَهُمْ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ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 تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس حق آ چکا ہے تو تم ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہونا ولا تكونن من الذين كذبوا بايات الله فتكون من الخاسرين اور نہ ان لوگوں میں ہونا جو اللہ کی ایتوں کی تکذیب کرتے ہیں نہیں تو نقصان اٹھاؤ گے ان الذين حققت عليهم كلمه ربك لا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 تو کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی کہ ایمان لاتی تو اس کا ایمان اسے نفع دیتا ہاں یونس کی قوم کے جب ایمان لائی تو ہم نے دنیا کی زندگی میں ان سے ذلت کا عذاب دور کر دیا اور ایک مدت تک فوائد دنیاوی سے ان کو بہرہ مند رکھا ولم شاء ربك لا امن من في الارض كلهم جميعا اف انت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين اور اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو جتنے لوگ زمین میں ہیں سب کے سب ایمان لے اتے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 اور مجھ کو یہی حکم ہوا ہے کہ ایمان لانے والوں میں ہوں وَأَنْ أَقِمْ وَجَهَكَ لِلدِّينِ حَنِیفًا وَلَا تَكُونَنَّ من الْمُشْرِكِينَ اور یہ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے یک ہو کر دین اسلام کی پیروی کیے جاؤ اور مشرقوں میں ہرگز نہ ہونا وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُكَ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 خلبی میں اللہ کوحیب اور اگر اللہ تم کو کوئی تکلیف پہنچائے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 ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم کہہ دو کہ لوگ تمہارے پرور دگار کے ہاں سے تمہارے پاس حق آ چکا ہے